اللہ میرے عزیز پہلے بات یہ چلی آ رہی تھی کہ اہل کتاب کے جو تھے نا جانشین جھوٹے جانشین صاحبزادگان سمجھے دی وہ مال بھی کھاتے تھے اور دعوی یہ کرتے تھے کہ سیوگ فرولہ ہے یہ لوگ حرام خور تھے ناظر و نیاز کے مال کھاتے جھوٹے فتوے دے دیتے مریدوں سے پیسے کھا جاتے اور کہتے سیگ فرولہ ہماری کا ہوگی بخشش کی جائے گی تو ان کے اس مقولے کی تردید ہو رہی تھی چار بجو سے دو بجو آ گیا آپ کے یہاں تیسری وجہ لکھو تیسری وجہ دی ویز آ کا تردید بے وجہ سالس تردید بے وجہ سالس اور ساتھ ساتھ لکھ لو آہد ازل اہدِ ازل ازل سے جو اللہ نے ہم سے ہاتھ لیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عرفات نہیں ارفات کیا ہے ادھر کہیں ہے کراچی کے کونے میں ہے کہاں ہے جہاں حج کرتے ہیں ارفات اس ارفات کو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 ایک توجہ نہیں ہوتی مہربانی ہوتی ہے اللہ نے دست قدرت پھیرا آدم کی پیٹھ پہ اور اس کی اولاد نکلی اولاد در اولاد سے نکلتی گئی نکلتی گئی اور عرفات کے اندر پھیل گئے چیونٹیوں کی طرح کس کی طرح چونٹی جانتے ہو نا وہ فارسی والے مورچگان گان سمجھے چونٹیوں کی طرح پھیل گئی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 اللہ تو ہمارا رب ہے لیکن آج کل بہت سے رب بنی ہوئے ہیں اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے لوگوں میں نظر آئی جب خوہ جبیس آئی دیکھا کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ خوہ جبیس آئی تو ہمیں بھی سجدہ کر لیں لوگ معبود بنے ہیں رب بنے ہیں لوگ آتے ہیں نا پیرا نمے پراند مریدا میں پرانند پیر خود نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں مرید کہتے ہیں پیر کے مطابق جی حضرت صحیح مکہ مدینہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں پیر چپ بیٹھا ہوا ہے مکار چپ بیٹھا ہوا ہے مکہ مدینہ نماز پڑھتا ہے ترجیح کرے اس کو ایسے مشہور کرتے ہیں یہ جو چاچنا جہاں طوفان آیا ہوا ہے سن رہے ہو نا چاچنا کو اور میٹھا دیا ہے وہاں چاچنے کا ایک آدمی آیا میرے پاس تعویز لینے کہنے لگا حضرت تعویذ دے دو میں نے کہا کس چیز کا تعویذ کیا لیتا ہے کہنے لگا جی ہمارے وہ بستی کے اندر مشہور ہے کہ ہمارا ایک آدمی ڈوب گیا تھا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 تو تعویز ڈالا دو منٹ کے بعد پکارا وہ کلمہ پڑھتا پڑتا ہو, زندہ نہیں کرا تو آپ تو مردوں کو ماشاءاللہ زندہ کر دیتے ہیں مجھے کہنے لگا میں نے کہا یہ بکواس کس نے ہے بچور ہے بس اور جو پیر ہوتے ہیں نا باتیں ہوں ہوں کرتے رہتے ہوں خبیص کسی جگہ کے ہوں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 میں نے اللہ کا ودا یہ تو سب لکھتے ہی نے اس کے علاوہ معنی پورا سمجھ نہیں آتا فالنا وہ ہر مذہب کے اندر مرزا میں میرے شاگرد نہیں یہ نہ کہنا ورنہ بریلوی میرے شاگرد بہت ہیں اہل حدیث ہیں شیا ایک شگر تھا بہمان وہ مر گیا ہے <تصفيق> جب مجھے دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا وہ ذاکر تھا شیا کا بڑا لیکن میرے سامنے نہیں آتا تھا بھاگ جاتا تھا فالنا زال اللہ تھکور کیا ہم نے اس بات کو تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن کے بے شک تھے ہم اس توحید سے غافل حاضر نیچے لکھو تاکہ قیامت کے دن تمہارا عذر ختم ہو جائے میں نے کرار لیا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 ہم شر کون کی تقلید کے اندر کرتے آئے کیا پس ہلاک کرتا ہے تو ہم کو بس سبب اس کے کیا بات لوگوں نے ہم نے تو باپ دادا کی تقلید کی اصل مجرم کون تھے باپ تو ہم کہیں گے کہ نہیں تو نے بھی خود اقرار کیا تھا آج لسٹ میں بکال کا اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں احکام کو لالم یترون و لال یار جون پہلی بارت یہ معذو ہے لال لحم یا تدبروں تاکہ وہ تدبر کریں آیات کے اندر اور تدبر کرنے کے بعد یار جانا نے شرک تدبر کے بعد شرک سے وہ لوٹائیں یار جتل والا ہے ہمنا بال لذی تردید بے باجہ رابے تردید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 آرام خور مولوی کا انجام تمہارے سامنے ہے ایک بزرگ کہتے ہیں اے برائے مرغی او حلوا لبن کر دائی منظور کہ رے مرغی کے لیے حلوے کے لیے ہاں کھیر کے لیے خدا کا دلے رہا ہے اے برائے مرغیو حلوہ لبن کر دائی منظور کہر رے ہست در تحری قرآن عذاب باہر لکماں چرب دا نشتی سواب لکم چرب مل جاتے ہیں تو, تو قرآن کو بھی تحریف کر بدل دیتا ہے لکھا جی تردید برابے نا کے میساک کا انجام وہ حرام خور مولوی جو تھا نا اللہ کے عز کو توڑ دیا نا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 اس نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں سمجھے تو استخارہ پہلے دن کیا تو رکاوٹ ہو گئی انہوں نے کہا پھر استخارہ پھر کیا تو کچھ حاصل نہ ہوا اور رشورت وغیرہ کھائی ہوئی تھی تو اس نے کہا اچھا کچھ حاصل تو نہیں لوگوں نے کہا بیوی نے کہا دیکھو اب دوبارہ استخارہ کیا خدا نے روکا تو نہیں اور لم کس لمبا ہے آپ تاریخ کتاب میں دیکھیں گے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 آخر خدا کی قدرت ایسے ہی اللہ نے اس کو زلیل خوار کیا اس کی زبان لٹکئی جس کے ساتھ بد دعا کرتا تھا کتے کی زبان دیکھ ہے جیسے کی زبان لٹکی ہوئی تھی نا ایسے اس کی زبان لٹکئی اور اس کے اندر مر گیا کبھی آگے بھی لمبا چوڑا کسا بیان کرتے لیکن میں اس کا ذرا قائل نہیں ہوں سمجھے میرا مقصد اتنے تاکہ ہے دیکھو جی یہ تو مشہور ہے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 اس کے شعر سنو تو بڑے بہترین ہیں مسلمان ہیں اور اس کا دل کیا ہے کافر اسلام قبول نہیں کیا امیا نے بہرحال آپ یہ ہر اس آدمی کے لیے سمجھیں جو مولوی ہو کے حرام کھائے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دے ایسے میں غلط مسئلے بتائے دنیا کا لالچی بن جائے کتے کی طرح کہ ہر مولوی کے اوپر فکٹ آئے گا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 مائل ہوا عرض کا مانا دنیا لیکن وہ مائل ہوا طرف دنیا کے اور تابع ہوا اپنی خواہشات کے میں نے اپنے سرائے کی شیر کے اندر کہا ہے کہ تین چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں ایک دنیا دوسرا نفس امارہ تیسرا شیطان تیسرا کیا شیطان یہ چیزیں انسان کو خراب کر دیتی ہیں سمجھے دیکھو شیر میرا شرے کی نفس تے شیطان نے دھوکے ناگ دنیا دا برا ڈنگ دارہ غم گین کو نفس اور شیطان نے مجھے دھوکے دیے اور یہ دنیا کا سام مجھے ڈستا رہا سمجھے انہوں نے خراب کر دیا ہے مجھ کو نفس تنیا غمگین کو زندگی برباد تھی فیس کو خطا اس یان و رات نے گزرے میرے نقصان تے, نسیان اجڑی حیاتی تے بیٹھا رت دیر باہر آؤں خون کے آنسو کہ میں نے زندگی کو برباد کر دیا اجڑی حیاتی تے بیٹھا رت دے وح دیر آہیں کرا متھا پیٹا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 میں اتنی برباد ہوا کہ یار بھی میرے چھوڑ گئے مجھ کو یار سب اغیار تھے گندڑا سمجھ کے چھوڑ گئے سجن بھی دشمن تھیے بھیر پی سکاوت توڑ گئے خلق نے در بند کی تھے میں بے عمل بدکار تے در تا ہر دم کھلا ہے آج زو نادار تھے میرے لیے سب دروازے بند ہیں مولا تیرا در کھلا ہوا ہے در تیرا ہر دم کھلا آج نادار تھے میں نے یہ شیر پہلے سنا اپنا حکیم صاحب کے بیٹے نہیں میرے پرانے دوست ہیں کیا نام ہے مظہر نے خود ٹیپ کر دیے وہ کہے گا کہ مجھے جتنی یہ پسند ہے اتنی اردو والے پسند نہیں ہیں ان میں سوز ہے نا یہ چا یہ دنیا انسان کو بڑا خراب کرتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا ورا کے نو اخلا دلہ عرض لیکن وہ مائل ہوا طرف زمین کے تابع ہوا اپنی خیش کے پس مثال اس کی مثل کس کے ہے کتے کے ہے تو کتنی گندی مثال تھی وہ کتا گھون ہی کھاتا کیا گھوں کھاتا ہے کتا تو جو مولوی حرام ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کو تبدیل کر رہا ہے وہی وہ کیا کھا رہا ہے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 کیوں؟ کتے کا دل ہے کمزور کہ ہم بھی اندر کی گرم ہوا باہر نکالتے ہیں ہاں؟ اندر کی گرم ہوا باہر نکالتے ہیں اور تازی ہوا کھاتے رہتے ہیں کے لیے چاہے نا لیکن کتا چونکہ دل کا کمزور ہے اس لیے گرم ہوا نکالنے میں اس کو زور لگانا پڑتا ہے اس لیے زبان اس نے نکالی ہوئی ہے ہانپتا رہتا ہے چھوڑ دو تفتہ ہے یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جٹلا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ فقص و سلکس تو بیان کریں ان کا حال تاکہ وہ غور و فکر کریں اور حرام خوری سے باز آ جائیں بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہیں جٹھلا ہے ہماری ایتوں کے ساتھ اور اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے اور تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے معیا داول محت تسلی خاتم المبیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب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 توفیق نہ ہو تو اس کو خزلان کہتے ہیں آپ نے کتاب میں پڑھا ہے توفیق آپ نے کہا پڑھا ہے تو جی اور اس کا خلاف آپ نے کہا پڑھا ہے خزلان کہ اللہ مدد نہ کریں جس کو گمراہ کریں یہی لوگ ہیں تباہ ہونے والے والا کد ذرا یہ جو لوگ تباہ ہونے والے ہیں نا اب ان کی آگے سمجھانے کے لیے تمثیل دے رہے ہیں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 بما خلاقل جنہ والے انسا اللہ لیا میں نے جنو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں ادھر ہے کہ کیسلئے پیدا کیا جہنم کے لیے پیدا کیا تو وہ ہے غایت تشریعی وہ غایت کیا ہے اور یہ غایت ہے تکوینی وہ غایت کیا ہے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 وہ کتا نفاسک فاجر ہے نہ جانی ہے جانمی ہے تو ہم بددر نہ ہوئے اسے یہی ہے کا کل میں بالحم ازال مکلح بھی نہیں ہے وہ بلسما اور حوصلہ تمبی ہے مومنین پہلے غافلین کی کیفیت تھی اب مومنین کے لیے تمبی ہے غافل وہی گمراہ تھے تمبی مومنین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 تو اپنے پیروں کو عالم الغائے کشا حاضر و ناظر معبود یہ الحاظ کے قریب بدلا دیے جائیں گے اس چیز کا کہ عمل کرتے ہیں خلقنا مدح مومنین،, مدح مومنین اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ہے وہ ہدایت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو حق کی اور ساتھ اس حق کے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 jab